مئی یا آشو ذِكْرِ رحمانی اور جو کوئی رحمان ازبجل کی یاد سے غافل ہو جائے آج ہم کہتے ہیں ہم پر شیطان مسلط ہو گیا کیوں قرآن اس کا جواب اشال فرماتا ہے جو کوئی رحمان ازبجل کی یاد سے غافل ہو نقید لہو شیتون اس کے لیے شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے فہ الہو کریم پھر وہ شیطان اس کا بہت قریبی دوست بن جاتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہوتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہیں شیطان کے وار سے انشاءاللہ محفوظ رہیں وہ ان نہ ہوں لیا سد اور بے شک یہ شیاتین ان لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں وہ یہ سبونا اور شیطان انہیں اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کافر یہ مشرق یہ گناہ یہ گمراہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں منہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے یعنی گنا کر کر کے انسان ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ غلط کام کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے یہاں تک کہ جب ایسا گناگار شخص ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہے گا وہ شیطان جو ہر وقت اس کے ساتھ رہا ایک جن سرکش ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس سرکش جن کو دیکھ کر کل بروز قیامت انسان کہے گا قال یا لئی تئی نہیں و بئی نہ وہ دل ہائے میری بربادی کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرق جتنا فاصلہ ہو جائے جیسے مغرب اور مشرق کے درمیان جو فاصلہ ہے ایسا فاصلہ میرے اور تیرے درمیان ہو جائے میری نفرت کی وجہ سے وہ کہے گا تو اپنی صورت مت دکھا کہ تو نے مجھے تباہ کیا فبیسل قرین پس تو بہت ہی برا ساتھی ہے ولئی یون پاڑ تو شیطان کہے گا آج کے دن تمہیں یہ باتیں کوئی نفع نہ دیں گی اگر مجھ سے نفرت کرنی تھی تو دنیا میں کرتے آج تو ہم دونوں ایک ساتھ جہنم میں رہیں گے پھر اس گناگار کو اس شیتان دونوں کو زمجیروں سے ایک ساتھ جکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اے تم جب تم نے ظلم کیا تو اب یہ باتیں جب تم نے گناہ کیے تو اب یہ باتیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی ان فی الحال بھی بے شک تم عذاب میں شریک ہو یعنی میں بھی جہنم میں جاؤں گا اور تم بھی میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گے اف انت تسم کیا تم بہرے کو سناؤ گے اوتا دل اومیا اندھے کو راستہ دکھاؤ گے مراد یہ ہے کہ جو حق دیکھنے سے اندھا ہے اور جو حق سننے کو تیار ہی نہیں اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی ومن کان افیر مولالم مبین اور تم اسے راستہ دکھاؤ گے کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے فعما نظہبن بھی کا پھر اگر اے محبوب ہم آپ کو لے جائیں یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے غذب سے بچ سکیں گے فعنا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں او نوری یقل لدی واد نہ ہوں یا ہم ضرور ب ضرور آپ کو کچھ عذاب وہ دکھائیں گے جن کا وعدہ ہم نے کافروں سے کیا تو وہ کافروں پر وہ عذاب آئے گا اور آپ وشال سے پہلے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں گے اصل میں بات یہ ہے کافر یہ کہتے تھے کہ یہ دین اسلام ایک عارضی تحریک ہے حضور کے وشال تک برداشت کر لو پھر اسلام کا وجود نہیں ہوگا تو فرمایا کہ ان پر عذاب حضور کے وشال سے پہلے بھی آئے گا اور حضور کے وسال کے بعد بھی آئے گا فعین علیہ مک رونا بس بے شک ہم ان پر قادر ہیں جب عذاب دینا چاہیں عذاب دے سکتے ہیں فسٹم پس آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں بال اس قرآن پر اوہیا الہی کا جو آپ کی طرف وہی کیا گیا ان نہ کام مستقیم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیں اور ہمیشہ قرآن پاک سے وابستہ رہیں اے پروردگار ہمیں قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرما قرآن پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما وہ ان نہ ہوں کا اور بے شک یہ قرآن ضرور آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے و سوف تس ان قریب تم پوچھے جاؤ گے تم سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے قرآن پر عمل کیا واسأل اور الو من ارسلام من قبل کا مر رسو ہم نے ہمارے رسولوں میں سے جنہیں آپ سے پہلے بھیجا ان سے پوچھ لیجیے اجالنا مندون رحمانی علی حتع مدونہ کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے جن کی پوجا کی جاتی ہو ایسا ہر کس نہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں